آمند باللہ صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسوله النبی الكریم الأمین ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا آمند ان امنوا وصلوا عليه وسلم تسليما زوج شوقنا للمحبه نال ملك برو الصلاه يا, يا رسول الله عليك يا سيدي يا رسول والا کیا سیاح حبیب اللہ والسلام مالک یا سی سیدی یا راحت العاشقین لکے کے کہنا دی ہم سنا اور درود خاتم لمب لیا لہت ہے و وہ سنا بارگاہ آ جزنا فریاد ہے ہر شر ہر فیتنے اپنی رحمت دی دائمی پناہ نجات عطا فرماوے خطا تو محفوظ فرما کے شرات مستقیم دے استقامت دی دولت مالا مال فرماوے محفل اور شرکائے محفل دی حاضرین اپنی بار قبول فرما کے اجر عظیم عطا فرما سامنے جڑے مسئلے تھے تقریر کرے سن اس دا عنوان ہے اللہ رسول دی دیا برکت اور نہ فرمانی اسل یہ بیان کرے سا کہ رب رسول ادا چرما برداری کتنیا اور کتنی ودی برکت اور نا فرمانی دی یعنی اور اطاعت نا کرن دی تابے کے ہے فرما برداری تے تابےداری دی برکت کے ہے نا فرمانی بندہ کرے تا نہوست کے ہے یہ مسئلہ جناب دے سامنے پیار وشواس کی بلا کہ محض گلوکاری دا دور دور گلوکار دا اصل مانو رہا ہے گلوکار گلوکاری کا دور دور ہے زبانی کلامی دعوے ٹھیکے دعوار ٹھگ لگے پہ لیکن اگر دعوے دے اتر دلیل منگی بنے تا دلیل نہیں ملتی محض سکا دعوے او بھاویں عوام بھاویں خواس ہے اللہ ماشاء اللہ عوام خباس اس مرض اندر مبتلات ہے کے محض زبانی کلامی دعوی عشق دا, دا ایمان دا محبت دا اور تابے دا اکثریت کر ہے لیکن دلیل آوے یعنی عملی میدان آئے تو اس میدان چ لو واسطے کوئی نہیں تیار اور جنت دوزخ دا یا عذاب تے نجات جنت یا دوزخ عذاب یا نجات دا جڑا دارو بدار ہے نا او محض دعوے دے دعے نہیں محض زبانی کلامی کلان نہیں کرنے والی دے کے نہیں بلکہ وہ امل عمل دے سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہانج امل عمل بہنے ہو بندہ جہنوی بن پہ عمل چن ہو بندہ جنتی بن پنت گن امل ہے مولا سونے جنت بنائی اس جنت چنطر املان کی لوڑ ہے تابے داری کی لوڑ ہے رب رسول بلکہ اتاہ دارو مدار ہے جنت من محض زبان نال کوئی کہ میں جنتی یا میں مومی او دا محض گمان یا زبان دا اعتبار نہ دنیا چے نہ رب رسول باردا چ اسے اسی گلے دلیل قرآن سنارے مارے ارشاد ربا فرمایا الف لا احاسب الناس ان يترکو ان يقولو وهم لا يفتنو مولا سونا ہے فرمایا آسی بننا سو کیا لوگ گمان کرے گمان نجات پا ویسے انہوں نے چھوڑ دوں محض اتنا آخر آ ملا اسا ایمان والے نہیں آیا چس نہیں آئی سب قرآن تھی نہیں بولیں بولے بل ببلا یوفتنو کیا لوگ گروان کریں اترو چھوڑ نہیں ویسن ویسنو یہ آخر ایمان والے اجا آزمائے سکھو نہیں گزرے گل تو سمجھ پاک پورا تو مولا سونا فرمائے فرمائد فرمایا گمان نہ کرائے یہ خیال کے نظریہ نہ بناوے کیڑا نظریہ مولا فرمائد کہ متا تسا متا تسا گمان بڑا پاؤ متا تسا کہ وسا اتنا آپسوں مولا دی مار گاہر ایمان اسا ایمان لے اتنی اتنی رسول ایمان لے آئے اتنی کرے سو, مینی جو نجات سو ایک کھول کے بھی نہ سوچا جنا تسا ایمان کا دعوی کرے سو ایمان دے تے دلیل بھی دے سو نال آزم شو گزرے سو قرآن بلا یہ اے لگ رہی ہے خالی آگسوں سائی ماں چھوٹ ویسوں خالی ہے چھوٹ ویسوں خالی اسا شکا ہے چھوٹ ویسو مولا فرم دیکھنا بھی یہ نظریہ نہ رکھائے دل دماغ جس گمان گن آوڑ دیوائے نظری بنتا وت دعوے دلیل بھی دے پوشن واہ تے اللہ رسول کا بوچھ بھی اٹھاونا پوسی سبحان اللہ جناالا شہم لا آزمائش تو نہیں گزرے بوچھ نہیں اٹھایا بار نہیں اٹھائے او خدا دبندہ کیڑی آتمائش طرف میں اشارہ فرمایا فرمایا جا میں سوری کرے سو تکلیف مصیبت پوسی برادری بھی چھوڑنی پوسی اولاد بھی پیچھا رکھنی پوسی دنیا بھی پیچھا رکھنی پو سی بہو تکلیف آ لیکن ایمان والا تا جتنی بھی مصیبت خوش مصیبت برداشت کروج کہ رب رسول حکم کو دار محدار یہ تقریباً ماشاء ماشاءاللہ پوری دنیا کا یہ حال ہے جی ہم عاشق ہیں اسا عاشق ہیں اسا عاشق ہیں اسا مومن ہیں کے جنتی ہیں اور ایک گل قوم کو سکھائی پے کہ امل نہ وجائے داوا رکھائے داوے چھوٹ چھوٹو ایسو پہلے نمبر مارا ہے میں حیدرآباد تھل حیدرباد پاس جلسے سکتے ناد خان نا پی اپنے چا سکے قسم کر کے آڈے کو میں آخراد موسی میں پانچ سو روپے دی ویل گرن واسطے گل ہے لیکن تکو نہیں پتا اگر کوئی جلسے تن تو, تو پہلے کوئی شراب پی کے آوے کوئی زنا کر کے آوے، کوئی بدکاری کر کے آوے، یا جلسے تو جلے تو کوئی بدکاری زنا شراب، شراب، سود، کوئی لب رسول دے حکم قبل فرمانی کر کے آوے کیا وہ بھی جنتی کیا وہ بھی جنتی انہوں کو حساب کتاب نتی سی جنہ ساری زندگی جن نماز نہ نعت خانے کسر مالیب آ جنت جنت پکی ہے بے فکر رہو خبر وہ جیسے ڈون موہر لگ رہی ہے قوم سننے والی سارا سال مسیح نہیں آئی ماؤلی صاحب جنت تیار مسیح جنت گھنن وہ تو مل گئی ہے مسیح چیش گرنے گر اسے واسطے، بانگ لگا مولی جماعت لگا مولی وے。جنتی گھر محض تو سمن جنت نہیں لبی جنت جنت گھنن واسطے رب رسول گہل بننی پی جگ بلاو اسل آئی ہر آین ڈب ڈبر پاس نہیں آکام تیٹ اور دین اسلام تحکام کا نام ہے قرآن حکام کا نام ہے ایمان تے داری کا نا ہے اسلام قربانی کا نام لیکن اس پاسے نہیں آتا ہے جان د یہ گل کیا نہیں ان کو نہیں پتا ہونا نہیں پڑی ہونیا جان د کرنا کو پتہ ہے جو گل روپیہ سو لگا ویسے کہ رسول چاہ پانی ات ہر باہم والے دا فرض بنتا کہ اس کو رسول دی فراست سمجھ کے اپنے فرض فر ادائیگی کرے اور سچی گل قوم تک کپڑا دے ڈنڈا لیکن زبان واسطے حکم ہے زبان سارے اختیار چا سچی گل پچھاونا ہے کیوں اس مصر باہر والے ہر بندے کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ سچ قوم تک کپڑا دے کلندر اقبال فرمائند فرمائیے وائز قوم میں وہ پختہ خیالی لدھی ویسے قوم میں وہ پختہ خیالی لڑکی بائد قوم میں وہ پختخیالی لڑی برقی لڑی شول مکالی لڑ گی تبعی بجلی والی طبیعت بجلی والی طبیعت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 جہی دعوی کریں دعوے گاٹ ہوں دلیل چوکھیا ہوں محض زبانی پڑھ دے زبان تے کلمہ بھی جاری تیار دل دل دے تے داری دا اوٹھا بھی لگا ہوا ہوں انہوں لوگوں کے بارے اقبال فرمائیں اقبال فرمائد فرمائیا تیرے آبا کی نگاہ بجلی تھی جس کے واست. بجلی بجلی آبا خون اتنے نانے نانے، سانے نانے نانے نانے، تیرے آبا کی نگاہ بجلی تھی جس کے واسطے ہے وہی پاتر تیرے کا شانے دل میں <تصفيق> نر تکبیر نرائے رسالت نارائے خلافت نارائے حیدری جشن عید ملاد النبی علماء اہل سنت جو اے لیو <سطح> بلا جیسا تکریر ناریلی سنا وے یہ گل نہیں تھی سوتی برادری کو اساں تقریر نہیں سنا سکتے جاگیا خوش سبحان اللہ اقبال فرمائد فرمایا دی دی نگاہ لوگ جس بادل واسطے بجلی آئی بادل طریقہ کھینچایا کیا مطلب ہے وہ محسدے دار وہ امل کے میدان چی اتر پرہیزی پر دل دل کے پاک صاف متقی پرہےدگار تھوڑا سارا دعوے تھوڑے کریں امر چوکھا کر لیکن اچھا بادل وہ بہادر وہ بہادر جس بادل تیرے دل چوڑا کھڑا ہے کیڑا کہڑا کیوں والا کھڑا ہے نعرے نارے سیازے نے نعرے سیازے نے سی دعوے سیازے نے گل سیاسی نے لیکن, لیکن عمل دے میدان چی امل کے میدان چی آبے دا داری فرما برداری دے واسطے، اور تمر بستہ نہیں چھی لو ہمت نہیں بنائیں امل واسطے آپ مارے لے نہ جنا امل دیواری آپ بادی چلنے مسیح دا دی <تصفح> <تصفح> تُو تُو مولا سونا فرمائند فرمایا دے جلد انسان بڑا یہ سی واسطے کہ ساڈی عبادت کرن ساڈی عبادت کرن عبادت کرتا کرداری کرا ہے خدا دبندہ. اصا اج بندہ سمجھی بیٹھے آخر جناب اون پی آئے اصا دنیا دیا ایاشیا واسطے آئے ہیں اسان دنیا دیا جناب والی رنگینیاں لے آئے چار دہاڑے موجہ کرنا ہے جناب والی کھا پی گھرو تو موجہ کر گھرو ایاشیا کر گھرو Oh, اے چار زندگی دے اے واسط مولا نے یاشی دلا نہیں مولا نے جس مقصد واسطے اس مقصد کو مولا نے اپنی کتاب بیان فرمایا میں تھو ایسواس نہیں بھیجیں تاکہ میری عبادت کرو تک پہنچاؤ. مولا نے اس واسطے بھیجے لیکن اثام آن دسا مقصد آن لائن غلط سمجھ بیٹھے اور خدا دبا جب تک دعوے دلیل نہ ہو سیا دن دعوی ہو گئے سچا ہو دلیل گل کت کی بیٹھے ایمان آ تے ایو تو او آدھے اومیلیں اسا مسلمان عاشق ہیں آشک ان کون دلیل منگ آ سن میرے پاک نبی یار حضرت ہارشا سرکار آپ سویرے سویرے نبی پاک دی حاضر تھی ن میرے سونے نبی نے فرمایا کی فاسمتا سویر گرے حال کیتی ہے صبح کیرے حال کیتی ہے میرے پاک نبی نے یار نے ارد کی سوج پالا متنیا بلا میںالسلمان مو بھی ایمانبی بارگاہ قربان بنیا چاہیے سادہ قانون دا سونا نبی فرمائد ادیں سم لائیں لا کوئی نسا لا کو سمجھا کو جو ڈاکو گئے. جو رحزن گئے. جو جنابے والی چوران کے ڈاکو نل گئے صحابی نے ایمان کا دعوی سونے نبی نے فرمایا کن کلے حقین حقیقت حقیقت ہو مدنی تاجدار نے فرمایا ہے فرمائی ہے وہ میرے یار ہر دعوے کی اس دعوی دلیل تیرے دعوے دا کی دلیل تماندار ہوا کی تھی اس دعوے دلیل تیرے کو میرے پاک نبی مدنی تاجدار کا غلام ارج کرا دلیل میرے ہی چاندی میں نے پتنی تاجدار نے فرمایا ٹھیک اگا چلتی سونا رات کیا گزرتی ہے گزر دے اور ہالے بن گئی بیٹھا زمین اللہ تکبیر، رسالت جشن عید میلاد النبی جشن عید ملاد النبی سبحان اللہ فون بند کر نوجوانوں مرا پوتر کھیلنا ہے کئی دفعہ میں کھیلنا لے جولنا توجہ تھوڑی جی تھوڑی جی توجہ رکھے سو گور کرے سو گل سمجھ آبی ہوا کرے مو مینو من کا دعوی کرے سونا نبی فرماوے دلیلے دلیلے کیوں بغیر دلیل دے دعوی ہوں ہے بغیر دلیل دے جھوٹا آتا ہے میں مثال دینا میں آدھا جی میں پانچ من وزن چاہتا تو میرے کو چوی چن پانچ کلو ہی نہیں اگر کوئی دعوی کرے کہ میں پانچ من وزن سکتا اس دعوے دلیل کہا کے دکھاوے یہ دلیل ہے اگر کوئی آخ میں فلانے پہلوان کشتی لڑ سکتا دلیل ہے لڑ کے دکھاوے توجہ نے فرمائی قبلہ ایک بندہ بندہ ٹر گئی um? ہے مسبر کو تے ہولیل نہ ہے یعنی کہ کوئی یاد جی میں تو اپنے وقت لے تے گدڑ کو ڈر پہ وہ شیر کہ بلا قوم کو لکا ویسے گلے گسور سوئی نال جسم کٹ کے بھر درباگ جمع لیکن وہ ایک حکایت بنی ہوئی ہے بندہ کیا مصور کو آدھا یار کنڈ دی, دی تاکہ شیر جو چھاپا بھاسی لوگ آخ سک بھائی شیر میں مصور آ ہے اس پہلی سوئی جانا رکھیے سوئی رکھی ہے درد تھی جوان بھی سڑکی نکل گئی ہے آد کیسے بنائیں گے مصور وی شیر دا منہ بنائیں گا پیا اس منہ نہ بڑا باقی سارا بڑا دے پون کیسے بنائی پھر پونچھلی بنا لینا پونچھلی چھوڑ دے باقی سارا بنا لے آئی پونچلے پاس بھی سوئی لگتی لتاں پاس اس پوچھ لی چھوڑ دے با سارا بنا لے بنا ووانے کی بنا لا پتہ بنا لینا پتہ چھوڑ دے باقی ہر شا بنا دے اس کنڈ کا نقشہ شروع کیا تھار لکھتی ہے خدا ت وہ جی کو سوئی درد بھی برداشت کو شیر بننے دی آدت کیوں, کیوں پہ برداشت نہیں کنڈ والے رکھیے پی کنڈ بنتا پیاں آتے کنڈ کبھی راو ڈے باقی اکا شیر بنا دے اس وٹ کے چپیٹ کرے وہ نام مراد آ میں تو یہ شیر نہیں بٹھا کہ نہ لو میں نشر پوچھو نہ کنڈو میں یہ شیر نہیں دھا یہ شیر نہیں دھٹا اس خیر جو نہیں دھٹا پڑوایا میرے کو نہیں وا کتا جنابے والی شوق اٹھا اتنے شیر بناو جی گسوئی درد نہ برداشت खवा शेर बना आप वा शेर आला चेहरा भी चाहिए शेर आली ताकत भी चाहिए शेर आली रफ्तार भी चाहिए है शेर आली ताकत भी चाहिए کنڈ ل کانڈ تو بغیر باقی شیر تو بغیر شیر ہے توجہ برداری ہے اور نہ تکلیف برداشت کی نہ سبر ہے نہ عبادت ہے جناب والی نہ شکر ہے نہ احسان کا احساس یہ سارے چیزیں کونے نبی نے دلیل, دلیل پیش کی سونا دنیا قدر میرے نفس جدا تھی دنیا جدا تھی گیا میرے ابو سونا چ رکھو میں دنیا دی لذت ان ختم ہو گئی ہے عبادت چش پی ہے ساری رات گزر وی میں عبادت نہیں مکتی سارا بھی کدھر بہت سارا بھی زمینت کرے جنتی ہے سلام کلام کرے چیزیں کوئی محسوس کرے نا لیتا و داؤ لاؤ وہ جنا صا نے یہ گل کی سونے لگی فرمایا ہرف تف الم سم ہرف تف الم سم ہرف تف الم تر باری فرمائی فرمائی یار ایمان پچھانے نعرہ تک نعرہ نالت نعرہ خلافت نعرہ ایمان پا کی دے ہوں اسے کو پکا نپیں پکا راگ دفے سونے نے بھی نے فرمایا گل صحابی دے ایمان دی دلیل ہے یہ مطلب ہے ایمان دی بالکل یہی دلیل ہے صحابت سارے ایمان اسلام دی کی بنی جان ادیس نہیں چس لالا سبہر اللہ شبان اللہ, شبان اللہ موجم کبیر دے حوالے لے راوی راوی لے امام حسن پاک لڑا سردار امام حسن پاک راوی لے سونے نبی نے فرمائیے سونے نے فرمایا کہ ہر شہری بنیاد ہوتی ہے ہر شہری بنیاد ہوتی ہے ان شاید احساس ہر شہ بنیاد ہوتی ہے و اساس الاسلام ہے اصحاب رسول اللہ ہے بیت ہی میرے سونے لبیل فرمائی محبت یہ محبت, <Goog gelsra |no|> <onesunivers> محبت کیا ہے محبت کرے محبت نہیں خالی کوئی بارے عقیدہ صاف رکھے محبت کا نام ہے نہیں امام العالی توجہ ہے آپ نے فرمایا اصل مان ہے کہ عاشق ہے محبوب دا قدر شناس شناسے اور محبوب دی قدر شناس یہ سارے ماما نے محبت کی تاریخ توجہ بلا ذات دا قدر شناس ہے گل دا قدر شناس نہیں تھے موہب نہیں نہیںاب بندہ عقیدہ بھی ہو چل بھی ہو بدار ہے سونے نبی نے فرمایا محبت اسلام نہیں اسلام ہے جب تک صحابہ اور ہوں ج سابی نے سہابی نے گل کی واسطے سونا چاہی وی عبادت رات عبادت گزرتی ہے ڈی روز گزرتا ہے یہ مطلب ہے واقعی ایمان دلیل ایمان کی دلیل جنا کوئی مومن دا دعویٰ کرے. اس کو وہ دلیل بھی زبان نالا گھر نال کچھ نہیں بننا کلندر اقبال فرمائد فرمائیے زباں کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل زبان سے کہہ بھی دیا لائی لا تو کیا گھاس دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں دلو نگاہ سلمانگی تو کچھ بھی نہیں اس گل پیر بہو دی گل سنا سبحان اللہ کیا, بات کیا بات سبحان اللہ, اللہ, اللہ, اللہ عمرہ سلطان, اللہ سلطان اللہ فرما فرمایا جی زبانی کلمہ او یارا ہر Oh, دل دڑیے جیلے زبان لڈوئی او دلدا کلمہ او یار آش سفڑ دے کی جان یار کلوئی ہوئی باہ ایک بار بیمار ہو گئے تبیب یہ مرشد پیر باہو بیمار مہربانی کر آ دیکھ لے نبل دیکھ کے علاج کر لے وہ تبھی بات ہے وہ یار تسا مہربانی کرو اگر میں اتھا گیا اگر گیا پیر کو دیکھن تو میں اپنا دیکھ نہ سبال سکتا سوال اللہ سونے کا سچا فکیر اس کو کچھ ہے مسلمان تھی ویل کلمہ پڑھ لے دا اسلامی داخل تھی وہد مہربانی کرو پیر باہو پشاف کن دیکھ کے پیشاب سنگ میں خدا کی قسم کر کے آن آنا کئی لوگ لہدے والے پونکتے اپنے دوستیا تریجا مول رہے پیر باہو سرکار دا چھوٹا پشاب بھی گھل گئے ہاد میر کھل گئے او جہاں طبیب کو لو پ طبیب نے آپ دا چھوٹا لا الہ الا اللہ محمد تا تو سلطان عارف آ ج اللہ اللہ رسول دیا سارا راہواں جاندہ آدھے آرف عارف عرف جاننا پہچاننا آرف جانا کش جانا انہوں نے راہ جانا جہاں رب آسے ویسا چھپے رازن گچیاں رمضان کا جاننے والا اس کو آدھے عارف عارف نہیں آپ آرف بادشاہ ہو باب فرمائند فرمایا خالی زبان نال کلمہ پڑھنا ہو رے دل نال کلمہ پڑھنا ہو رے اقرار بے ہو رے تصدیق ہو بہو اور بندہ مومن نہیں تھی جب تک زبانی دلدیق رل بندہ کٹیا نہیں عملی میدان سونا اشارہ تک کر داضر کرا توجہ میرے سونے نبی صحابہ جنگ دی دی، جہاد دی تبلیغ فرما رہے ہیں انسار سحاب میرے سونے لبی اشارہ فرما کے اشارے گل کی شارا تنگ گل کہ تھی نال خر سو قربان منسپا کے محدسی انسار صحابا انسار صحابا جو چا گئے جو شا کے نارا بلند کیربی دار ناراح الدیندا عربی لج اسا سو لوگ سونا اص بنی اسرائیل لوگ نل وا کے آخ اللہ نے رب جانا کلو نہیں رویہ نہیں شرم ہو گیا سیاح آ گیا نک نک کیا ہے کوئی جو کہ گھر آ کے بےستتی کر مجھے نا اگلا ہزار تین تو میرا منڈا نک لہا گا ایل وہ نک ل کڑا لکھا کون نک دس ربرگس مولا سونا ساری عمر جلسے پر تیرے نم تری نماز لے لگے تیرے قرآن لگے یہ فرمائی اشارہ فرماؤ اصا گھوڑے سمندر چا دے کملی والے تسا اشارہ فرماؤ جنگ جو ہوسا گھوڑے سمندر یہ نہ پوچھوں کیوں آپ مسلمان تیرے اتو سونا جان بار درے اتوں سونا میں جان بار سونا میں جان جہان بار دے گا لے گیا ترے اتوں سوڑو سونا وہ سونا میں جان بار پہچان ایک جان نہیں دو جہانوار دیو گرا لاکھ ایک جان نہیں دو جہان سچیا گل کوئی ناراضن تاراضی قبول قوم اسا ہر جات رب رسول رضا کا خیال رکھوں کومبا میں سارے ناراض بندہ بلا یہ چندے وہ جیتانسول کی رضا رکھی ہونا کو دندا بندہ چند یہ چھیاں لوڑ بولو دو کنال بولو الحمد للہ میں اپنی تعریف نہ کردیش نعمت کریں کوئی بہت کوئی بہت تبلیغ واسطے مطالبات نہیں کر سکتا ٹھیک ہے توجہ اے لیکن جڑی ضرورت ہون سہن وہ بہ سواری دی ہو ضرورت دا مطالبہ اسلام ہے لیکن اسلام کو بیچنا جائز نہیں توجہ ای لگن باتروا تھی خاطر اس امت دیکھا اس امت سونے دی امت, امت دی خاطر مولا سونا شالا, شالا قبول چروا وے خدا دی قسم گھر پر وقت دی عملی دی دی دی دی اتنی زیادہ مبتلا تھی گئی ہے عمل کی دعوت انہ کو گوارا نہیں تھی سچی گل پچی ہی نہیں اتاد علی گل گوارا نہیں کریں گی نہیں برداشت نہیں حالانکہ دھرتی آئے مولا سونے نے آپ کو دھرتی بھیجیے اسے واسطے محبوبہ مخلوق نے سین چیر گیا ہے روشن کر سنا تو جو ایک نہیں, کرنا، یا ایک نہیں سننا نہیں بیان کرنا تو رہی ہیں ملا وقت مولا سونا مال اللہ کو نبی نبی مخلوق تک پہنچے تو پیغام احکام آنی ہے اج اس قوم کو تکلیف دی ہے. کیوں اس واسطے؟ اصلا نفس و شیطان دے شکار تھی خدا لالچ لالچ لالچ لالچ دے دے دی محبت والے اس دل دی محبت آدمی نہ خدا دی محبت میرے سونے نبی نے فرمایا دنیا را سکون فتھی دنیا دی محبت ہر برائی ہر گنا کریں جتنی محنت دنیا دی خاطر جتنی محنت رزق دی خاطر کرنے لکمے دے پیچھو سو جتن کرنا پہ ویسے بیج گن سی زمین بنے سے رونیاں کرے سے پانی لے سی کھاد سٹے سے سردیاں کٹے سے رات کٹے کٹے سے کٹا کے بت گہے سے چکی ویسے چکی پہا کے بت گھر رڑے سے بت آٹا ملے سی وت پکے تا لکما مو چ جتن ایک دی ایک دی دی اور محبت نہیں توجہ فرمائی واسطے کوئی مشقت نہیں لیکن سچی آخ برداشت اللہ اللہ دے رسول لیکن دنیا کے کچھ کر گزر پتہ لگتا ہے دیا ر کر کے رسول یا ایسا عاشق خدا آئے کہ بلا محض محض دعو یا مولا یا اس رسول دی گاہ کوئی حصیت نہیں رکھنا تو جو اگر یہ گل نہیں محنت مشقت نہیں باقی دنیا دے ہر کام رات جاگدے پندرہ منٹ نماز ٹھنڈے پانی اللہ دی یاد واسطے سویر گزر نہیں کر دنیا کی اپنی اپنے کپڑے بھی پڑا سکتا ہے بسترہ بھی چھوڑ سکتا ہے گھر بھی چھوڑ سکتا ہے وطن بھی چھوڑ سکتا ہے رب خاطر کوئی قربانی نہیں سکتا کیوں عجیب مسلمان آسان عجیب ایمان ساڈے اندر عجیب اچھا جھوٹے دعوے دار بن گئے ہیں وگرنا کل مولا دی بار گاہ مولا سونا فرمائیا کیوں بھی اتار چڈی آئی کوئی آخسی جی دنیا دکھا دنیا میں تیاری یاد بھول گئی مولا سونا فرمائیا سردو علیہ السلام سلمان علیہ السلام حاضر تھی بس سلمان تین کتنی دنیا نہیں تھیا یا اللہ میرے کو اتنی دنیا ہی ہی کہنی تھی نہیں میرا تو تخت ہوا چل رہی ہے مولا سونے پر میرے ذکر تھی قافل تھیا پناہ مولا پناہ مولا تے میں کوئی اتنا نوازا لیکن ایک لمحہ بھی میرا دل تیرے ذکر تو غافل نہیں تھیا او کیوں ات سارے بہانے ہیلے یکیاں ختم دنیا تہیلے بہانے کر کے مولیاں کو چکر دے بہت لوگوں کو بھی چکر دے بہن دنیا علا کو بھی چکر دے بہن ہیں لیکن رب دی بار گاہ میزان رب علی لگی پی ہو سی نا اتنا چکر دی گنجائش کو نہیں نہ چکر کی گونجائش ہے نہ مکر دی گنجائیا توجہ یہ لے کے پاسے سارا دل نہیں و خدا کی اپنے بزرگوں دی زندگیاں لے دے تعالا دلی زندگیاں لے صحابہ زندگیاں لے بیت دیا زندگیاں لے اللہ سونے دبیا زندگیاں لے دنیا چلیں کمبا اس اپنے حقیقی رب کو یاد رکھے مولا سونے نے مولا سونے نے یہ جہان بندے واسطے بنا ہے بندے کو مولا نے اپنی خاطر بنا تا اقبال فرمائد فرمائیے دی خاطر اور جس اولاد دی خاطر اللہ کو بھول گئے کو بھول بیٹھے ہیں یہ دنیا تیرے سب بنوا سک مقصد بھی اقبال فرمائد ہے کے لیے نہ لیے ہے آسمان کے لیے جہاں تیرے لیے نہیں جہاں کے لیے جہاں تیرے ہی جہاں کے لیے ذوکرانا صبح معلومیا ہوں برباد خاصے مرید ہے پیریں عورتیں مرد باویں بچے باوے جوان ہے بھاویں بڈے ماشاء اللہ کوئی بندہ کور چر نہ سی ہر بندہ ٹینشن یا مری جو گھرشانی پردیس بیٹھا پریشانی پریشانی ہے جہاز بیٹھا پریشانی ہے وہ جہ مقام بھی لگا پریشانیاں ہی پریشانیاں نے خدا داتے ویسے کلے کلے کوٹھے دھاؤں میں سوچیں سوال ساڑے کیوں آ گیا پریشانیاں گئی پاس چل پایا اصا کسے بننا ہا کہے پاسے روک لگ گئی ہے خدا دی قسم کر گیا تا مولا سونے نے فرمایا فرمایا آکریلا فرما برداری مہینے دی پجاہ ہزار بھی تنخواہ گھنے لے او بھی پریشان چالی مربا کا مالک ہے وہ بھی پریشان کیوں اس واسطے رسک ڈگ تھی گئی برکت رسک ڈگ تھی برکت گئی زندگی چ برکت گئی ٹکڑی چ برکت گئی پانی چ برکت گئی برکت کہی شہری ہے کو پتا ہی نہیں برکت کا اللہ فکیر زبان نار اے برکت دا اصل سبب حضرت ابراہیم بن ادہ رحمت اللہ یہ بندے نے او بندے مریداں حضرت فن ایاز وی اللہ بیٹھ دمشکان پیکار گئے نا شکار دے گھوڑا بجایا ہرن کے پچھو ہرن وٹ سپیٹ کی آپ سرکار بھی پچھو بنج پونچے لگی جا تے ہرن کڑتی ہے منہ چکی گھوڑے آسے بولن لگ جنا رب چھکے نا اپنے قربان ہوئی ہرن جا کڑے حدرت ابراہیم آپ پاس منہ کر گیا دے ماؤ مرتا بیہ دیکھو مولا سونے نے اس کام کا حکم دیکھو مولا نے اس سے بنایا ہرن کے پیچھے گوڑے بجا ایک گل کی مولا سونا کو خاص مقامیاب نا بولیں عجیب شکار تو بول گیا اس ہرنا اس بنایا تو شکار کریں تک اپنے نے اسے کا حکم ہے کہ ترن کے پیچھو گھوڑے آپ نے سٹی اے واپس آئے واپس آ کے ہر کہ تی حکومت الوداع کر کے جنگل بے آئی جنگل نماز دا ٹائم جو سٹا ہے خود پانی کڈنیا ووتی ولا چمی چ واہ ڈول چھکے موتی نال بریچ کیا واہ خولا سونا موتی نہیں پانی فرماتا کہ تیاری تابیداری داری کر کے نا وہ حضرت برا بھین بنا دم آپ کو بندہ یاد کریں نہو ست برکت کا مانا سمجھا نہوست گیری شاید برکت گیری شاید آپ نے فروایا بکریاں کدا دیں بکریاں کو د ارد کریں دیں جی حضور بکریاں کو جان د بکریاں دھٹیاں ہوئی بھی جانا بھی فرمایا کتے بھی کرا دھے عرض کی حضور کتے بھی آ قربان آپ نے فرمایا بکری چوکھے فل ہے یا کتے فل جی ہے بندہ حضور بکری سوارے فرمایا چوکھے پورے جگتے چوکھے بکری چوکھی اللہ بولے نہیں بکری اللہ دی برکت نوسد بکری گھن گئی ہے جو نوسد پایا گئی آپ نے فرمایا, ایک گالوی نا؟ اتا دیا نا؟ بھائی فلانی شہ منہوسانی منہوس یہ گی منہوس ہے گھوڑا منہس مکان منہوس جن کا نو مکان بنایا ٹکر دیں دکھا کیوں آئے گھر راس نہیں آئے نہ بلا برکت یا نا اے دنیا جہان اچھا مشہور ہے جی اوچ نہوسط ہو مشہور ہے اے مشہور ہے او یار او نہ چربل کا پتا لگتا نہیں آخر جیت چیربل ابیر پو گھر رین آخے جتے اس کمن اڈاؤ یا اس کمار سٹو میں ایک ماحول کی تقریر سنی پہلے درجے دی کتاب سونے نے لا سفر حضرت ابو تمہارا راوی نے والا ولا حامت والا تیارت کے سفر دے اندر سفر دے اندر مہینے سفر نہ مہینے سفر کوئی بیماری بتا نہیں کہ آدیش کری کتاب جی بولے نا اچھا فرماوے کوئی بیماری محتاجی نہیں لگتی کرونا لگ رہا ہے نبی اتباع الگ برباد دی ڈاکٹر بیماری لگی ہے سچی گل کرو نا یار بولو نہ تابے داری رسول فرمایا سفرت نہیں کوئی بیماری متادی نہیں اڈ کے لگتی نہیں اور بد فالی کوئی شہ نہیں اور نہوست نہیں اولا نہوسط ایک گل بخاری بھی اگر کہ کو اتراض ہوئے تو نبی تھے ہو میں ان خادن بن کے سنہا پیا توجہ لیکن جا موہ مینٹ ہو سارا جہان ایک پاس اپنے یار بھی نہیں ذاتی طور کوئی شہ ایسی نہیں کہ جی رب نے منہوس بنایا ہوئے منہوس بنتی لہو ست چھا رہن دیئی۔ <سلام> اس دی مثال ایک بئی ہے دیش دینا میرے سونے نبی نے فرمایا سب بری جھا بازار سب چنگی جھا مسیح کو برا کیوں اتھا اتھا زمین بری کندھا بری کہ اس جہ کو رب نے بنایا برا ہے نہ بہت ہر قسم نہ بندہ ہوتا ہے اور تقریبا ہر بہڑے جہی بن گیا مسجد کو اچھا کیوں فرمائے بایا, اس واسطے کہ مسجد کم چنے تھے او جتنا کم چنے تھی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 بکریاں رکھنے والے بیٹھے ہو یہ گلا آزما والی نہیں ہوئی لیکن بن کے آزما گرا ہے پہلے ہی تھے بکری سمجھی ہے ککڑ لے. بکری فورن اٹھی خڑو گی کتا ساری رات جاگ لے بکری برکت مولا سونے نے اس کو برکت دے اے برکت سمد ہے تو جو رات جاگ تے محروم رہ ہک ہک منزل پاو تا میرا پیر باہو ہک فرمائیے پر جا آئی ستے سے land I saw up there Oh جشن عید ملاد ہے تو قبلہ جو کتا دمیے لے تو اسے نفست پائے تی آشک سمے دمی لے بولے ساری رات ہوٹل بارہ بجے آدن سا آش رسول سواریاں منہ سینڈیا منہ رکیے برکت ٹھیک ہوں لوگ سارے گھر دلی بندہ کمائند آئی پورا ٹبر کھانا چل رہا ٹبر کمائدہ تجوی زمین چا کرمالیاں لال کڑی کو بیج لینی ہوتی کو پھٹی پٹے نہیں ہوتی کوئی کپاہ کٹھی کر دفتر جہاز ہے پورا ٹکر رونا پور <laughs> <باتتے> پوری نہیں پی بینک آپ پاس منہ کرنا اکھے جی خدا کے نام ساری مدد کرایا مر گئے کما کما مر گئے وہ بینک چاہ ہزار کھیل کے آدھے ساری زندگی ڈگ تھی پوند وہ پنجا نہیں لانا اے مر دے حکم بلا برکت گئی نہ چھا گئی اپنے گھر بربادی خوشیاں منساڑی برکت موڑا آ حر جد بغداد رحمت اللہ تعالی آپ کے سوال کیتا زندگی بڑی کامیاب آ بڑی کامیاب زندگی آڑے خوش رے بڑے یقین اطمینان زندگیا گزریں گے کامیاب زندگی کا راز کہ سچی رسا بہت یار اب تک جو تھک گیا تھکے میں آئی روڈ فلم لا ساری قوما ہک جو مکتی ہے ترائے گھنٹے مسانا پہاڑا موترو ڈکی بیٹھے بھائی مت موترو کراٹ لانگ ویری مسانا پاڑا وجہ پاٹ نہ لگے اچھا بغیر, ماشا. بغیر واسطے. ترائے گھنٹے چاہیے دین واسطے. ہی گھنٹے, گھنٹے. بولیں دے لو یار اے؟ بغیرتی واسطے ترائے گھنٹے رب دے دے برائی دے اتنے سودائی اور یہ باوجود پہلے اپنے ایمان کو سنبھالوں کی حضرت جنیر بغداد، او اللہ بڑی ولی ولی کامیاب زندگی گزرے جتھا جو اللہ دا فقیر بیٹھا ہو سارے علاقے کو رنگی بیٹھا ہو گ بند کے تھوں حضرت جنید بغدادی فرمائند فرمایا راجا کام بھی کرے دنیا دا دنیا دا جہرا کام بھی کرے پہلے شریعت دے پیش کرنے آئے اگر شریعت کر کیلنے آئے جو شریعت روک لے لیکن اج دا مسلمان آج دا مسلمان شادی کرے شریعت یاد نہیں ادھا مرنا ہووے شریعت یاد نہیں جمنا ہووے شریعت یاد نہیں ربیو لبل چڑھ گئے تو سارے عاشق بن گئے ربیو لو چڑھ گئے تو سارے عاشق بن گئے باقی یارہ مہینے شریعت کی کوئی یاد نہیں غلط کھا یہ مطلب ہے لنگر دشک لگانے آشق اوم ہاں سو بھاویں جی ہال چیٹا ہو اپنے یار کی شادی پورا بیٹھا ہوتا ہے ادرت باسطی یہ وہ بندہ ہے وہ اللہ کا فکیر ہے ج بارے حکیم سنا فرما یار خیال میں توفی اس گل کو چھوڑو ایک لمبی ہے تصویر بیٹھے جنگے اور لگی ہوئی میرے سونے نبی نے بارہ یا صحابہ کو درے دی حفاظت واسطے بلایا حدیث دمف اومن نے جتنے تک میں نہیں مسلمان جنگ جیت گئے کافر بھجان لگ گئے میدان گئے لاگ دے قدم اکھڑ گئے ہوں وہ جی سا بیٹھے نا در دی رائے دا اختلاف بن گیا نہیں رائے اختلاف اجتہادی خطا لگی ہے وہ صاحب نے تو فرمایا حکم نہ ہوئے مولا سونے نے فورن دکھا کافر دشمن دریا پاسوں آ کے انہوں نے دوبارہ مسلمانوں سے حملہ کر دیا اتنا نقصان تھا کہ مسلمان مسلمانوں دے تمہارے مارے ہوں یہ حک حک مطلب مطلب مطلب uh, حکمت حکمت یہ ہے جو ہوگ ہوا نہیں رائے خلاف کی وجہ حکم رسول تو گل چک مجھے مولا نے فوری دکھایا محبوب کر کے یہ اپنے کول نہیں میں بڑھائی بیٹھا یعنی مولا نے اپنے محبوب دے حکم دی قدر دکھائی لیکن صحابہ نے جان بوجھ کے نہیں جان بوجھ کے اختلاف اٹھی پہ نہ کر نہ چاہتے آ حکم رسول دی خلاف ورزی ہو گئی اس ویل جنگ دی کایا پلٹ گئی کافی دشمنا کر دسمانوں کا نقصان گل ہوئے نہ مڑائے کیوں اگر منہ موڑا اگرمانی کی محبوب دی تابداری سوال دعا چکر اللہ سنونا عمل دی توفیق اتا فرماوے مولا سنونا اپنے محبوب دی تابداری دی توفیق اتا فرماوے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ایک سوال لکھے جی مزارات یا قبروں کو چومنا کیسا ہے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 مسلچیاں لکھیں کہ نعرہ لکھے نعرہ رسالت اہل اکیرے عجیب اگر وہ رہی دموتا جائی تو آپ کیوں لگے فیصلہ اگر او مسئلہ پوچھنے دا محتاط آ جائے تو آپ کوں گئے مسئلہ پوچھنا اساں ہو گیا کہ ہیں اص چیز لت لانا مہربانی جو اگر ہمت میدان تو تر تیار مسئلہ پوچھنے مسئلہ پوچھنے کو جواب کہیں کو دے بھائی لہذا اس گلدہ مزارات کو چومنا جی اور سنی سنائی گل نہیں گل اسان اپنی ایمان دی بنیاد لکھی گئی ہے کہ جنا کہ اللہ نے بلی کی قبر کو چومو نک نال نک کہ سجدے دی مشابہت بھی نہ پوچھنے والے لوگ یہ پوچھنے والے لوگ دنیا کی فتنہ باز نہیں فتنا بناو نہیں آیا فتنا دین فتنہ بناو نہیں آیا فتنے مقام آیا کوئی کچھ بھی کرے کچھ بھی کرے کوئی اصا اپنا مسلک نہیں چھوڑ سکتا مسلک نہیں چھوڑ اے ایک منادرا نہیں لکھاں تھی چکے پوری دنیا دے سامنے فیصلے تھی چکے لہذا مہربانی کر کے سارے نا لتاں سارے لال پنگے لگے صحابہ صحابہ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ زندگی دویج. ہاتھ شریف بھی چمدے شریف چمدے نالین پاک بھی چمدیان. وسال شریف تو بعد دی قبر شریف کو ٹھیک ہے تو لہذا یہ تعلق سونے فکیر قبروں دے بارے سوال کر دہ اپنے ماں باپ دی قبر کو بھی بوسا دے لیکن سا مسلک مسلک جہالت جاہل قوم دا عمل مسلک جاہل قوم دے عمل نال مسلک نہیں بنتا مسلک بن گئے پیر محلی دے لوگا نال پیر سواک دے لوگ اشالے د قبر چم نک نہ لگے تاکہ سجدے کی مشاباہ بوسا دے بنا جائے بالکل جی بلاکراہتان کا قبرستان چنا یہ جڑے لوگ پوچھتے عورتوں کا قبرستان میں جانا جائید ہے میں ان سے پوچھتا ہوں عورتوں کا یونیورسٹی میں جانا جائید ہے عورتوں کا سکول کالج میں جانا ہے جائید پوچھنے والا سوال ہے اس پاس مر دینا نہیں پوچھا کیا عورت کا اپنے ڈرائیور کے ساتھ سفر کرنا پردہ تھی کہ بزار دفتر چی سی او چلا چاہیے سارے لکھ قبرستان ماں باپر زیارت اس حال میں پاوے اگر جوان بھی ہے جان بھی ہے کپڑے پرانے پاوے سر چوپی والا برقاع پاوے نہ منہ دے نہ گیٹا دے ماں باپ عورت دی آواز بھی عورت ہے جی عورت جسم پردہ فرض ہے آواز دا پردہ بھی بلا جو اصلاح واسطے سوال پوچھنا ہے تو پوچھو بھائی عورتر جید مزارات کیوں نشانہ بنایا عورت دا کتھائی بھی بے پردہ تھی کہ اپنی گھر دی چار دیواری چو نکلنا چاہیے کیوں ربران فرمائند ہے وکر نفی میوت کن والا تبرجن تبرجل چاہیلی اپنے گھر کے اندر قرار پکڑو دور چاہلیت والی بے پرتگی نہ کرو جی والا یا دربنا اپنے گھر رہے رہ کے, کے، چیک کے پیر نمر آئے مت تھوڑی پاسے آواز کوئی غیر محرم سن گیا ی لکھا خیر باہر تکبیر علامہ مفتی سلطان محمود توجہ ہے بھائی اچھا یہ <حسان> قبروں پہ جانا تو جائید نہیں ہے تبلیغی دورے کے ساتھ جانا جائید ہے بولیں گے نا وہ یار خدا دلاکوں نے چھیڑا کرو جو چھڑ تو چھیڑ پاؤ اگر چپ کر کے رہے ہیں جو اچھا چیڑ پاؤں نا تو الحمد اے فخر نہیں یہ مولا د فضل ہے مرشد نہ کرو بڑی تاریخ گئی مگو ایک دس سارے جسم سے چادر ہوگی ہو دے حکم تھی اپنی اک رکھو مولا سونے نے اک کیوں فرمایا اس واسطے کہ فیتنے کی عبت دکھ چکی میرے علادر چھوٹ جائیں امام یعنی آن جو لمبا کورتا شریف آپ پہننے اس ویلے نا بچہ کو تلے او چھوٹی جی جانگی پہنے آتے لمبا کتا چولا چاہیے وہ جناب آپ مبارک تا کپڑا اٹھی جی وہ جانگی تو ہوں چھوٹی جی اگرچہ بچپن ہے وہیش کو دل نہیں بہت دل نہ پہ شرمگاہ نہیں بہک پہلے نظر دیئے دیے دل بہ پہ دل بہت شرم گاہ ضروری نظر پاک کو پاک رکھنے نظر رکھنی پی رکھنے دا مطلب یہ نہیں جو بھائی تو تلے سٹی بیٹھی ہے نیوی رکھنے دا مطلب ہے اپنا راستہ دیکھ غیر محرم سے نگاہ نہ پا بلا کچھ چیڑا نہ کرو بڑی مہربانی اصل گالے ہے حق نہ آدھے دلے بنتے ہیں جو آدھے آئے تا جان چ بن سمجھے نہیں گا سچی گل نہ کریں دے تو آپ دلے بنتے ہیں گزارش ہے ساکو چیڑا نہ جہی حکمت یا جہاں انداز چند گالیں مولا سونے نال فضلو اتفاق بڑی مہربانی سلام کا شیر پڑھتے رحمت شمع بزم میں خوش آمد شمع بزم اے دایت بلا جن کے ا ہم کو زلام شمع بس میں ادایت پہلا نیچی نظروں بات رحمت کو سلام سمے بز میں وہ رضا جس نے لکھا محل سرت سلام خوص جان مسلام سلام شمع میں یا علاقے زلف رسو بلبل یہ آج او <بول>